بشاء الرحمن الرحیم اللہ وصلّہ و رحمۃ اللہ علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب امن بادشاہ گروپ باقی تمام سامعین برادران سب کو اس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں صدر نمبر 644 پبلک ہے چھ سو چوالیس دعوت شریف کی شعر و سابطہ کے درست کی, کی تعداد ہے اور دو سو چھیاسی جو ہے اولاد فتح کے دروش کی تعداد ہے اولاد فتح میں ہم جو ہے شرح اصماء الحسنیہ میں جس میں اعظم جو ہے یا مصور ہاں اس میں اعظم نمبر پندرہ یا مصور کے فیوز و برکات کے حوالے سے ہے ہاں اس کے پڑھنے میں انسان کو کیا کیا معنوی مادی فوائد اللہ تعالیٰ تعطیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر جو ہے عوروں کے جو مجھے تاویزات اور اس میں عظم کے خصوصیات جن کتابوں میں لکھا ہے ان میں سے چھ نیک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرا نمبر ایک جو ہے فرماتے ہیں جب بانچ عورت جن کو اولاد نہیں ہو رہا ہے تین دن مسلسل روزہ فرماتے ہیں یہ خاتون تین دن مسلسل روزہ رکھیں اور اس اسم کو تیرہ مرتبہ اور اس اسم الم ہیں جی مصور کو ہاں جی المصور کو جو ہے تیرہ مرتبہ پڑھتے ہوئے ہاں جی تیرہ مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک کاغذ پر لکھیں یعنی مصور پڑھتے ہوئے تیرہ مرتبہ خاص لکھیں پڑھتے ہوئے لکھیں بھی مرتبہ لکھیں اور پڑھتے ہوئے لکھیں ایسے چپکے سے نہ لکھیں اس جسم کو تیرہ مرتبہ پیر پڑھتے ہوئے ایک کاغذ پر لکھیں پھر اسے پانی میں دوکھ کر پی لیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بیٹا عطا کرے گا تو یہاں فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ فرما رہے بیٹا اسے بیٹا عطا کرے گا ایک تو بیٹے کی بشارت ہے دوسرا اولاد بھی ہوگا دوسرا بیٹے کی بشارت ہے ہمارے جب باعش عورت تین دن مسلسل روزہ رکھیں اور اس جسم کو یعنی یا مصور کو تیرہ مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک کاغذ پر لکھیں پھر اسے پانی میں دھو کر پی لیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بیٹا عطا کرے گا یہ جو ہے کتاب مصباح کف امی سے بنداخی نقل کر رہا ہوں اس میں یہ خصوصیات لکھا ہے اس کے بعد آگے مزید فرماتے ہیں المصور جی آسمائی الحسنہ میں سے یہ اسم جو ہے اسماع بار تعالی میں یہ اسم جلالی ہے ہیں المصور اسم جلالی صفات کریں اس کے عدد جو ہے تین سو چھتیس ہیں اس کی عدد جو ہے تین سو چھتیس ہے یہاں بھی حلومات جو عورت بانش ہو جی جو عورت یہاں فرماتے ہیں جو عورت جو ہے بعش ہو وہ سات روزے رکھیں یعنی سات دن مسلسل روزے رکھیں افطاری سے قبل ہر روز اکیس بار سات دن روزے رکھیں اور افطاری سے قبل ہر جو ہے ہر روز اکیس بار المصور پڑھا کر جی پانی پر دم کر کے پیے سمجھو افطاری پر اسی پانی کو پینے المصور جو ہے افطاری سے قبل جو ہے اکیس بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے افطاری پر اسی پانی کو پی لے اور ہر روز اپنے خاون سے صحبت کرے یہ سات دن تو یہی دم کردہ پانی خود پینے خود پیے اور خاون کو بھی پلائے یہ پانی جو ہے دونوں پئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے گا اس کا اولاد نرنا تھا کرگا بیٹا کرے گا فردن لازمی نیک ہوگا یہ بھی فرماتے ہیں ہم لیکلاد نرنا ہوگا اور وہ اولاد نیک بھی ہوگا تو اس میں بھی بڑی بشارت ہے لیکن اس میں روزے کی تعداد سات دن ہے ہاں جی اور افطاری سے پہلے اکیس بار المصوری پڑھ کر پانی پر پا دم کر کے پئیں فرماتے ہیں اور اس میں پانی پر دم کر کے پئیں ٹائم نہیں بتائیں افطاری پہ پئیں یا بعد میں پئیں تو چونکہ اکیس بار جو ہے تاریخ سے قبل پڑھ کے پڑھ کر پئیں تو صرف تاریخ پر ہی پینا زیادہ مناسب ہوگا اور یہ پانی فرماتے ہیں اس خاون کو بھی پلائیں اور جو یہ سات روز یہ عمل بھی کریں اور ہر روز اپنے خاون سے صحبت کریں تو یہی دم کردہ پانی خود پئیں اور خاون کو بھی پلائیں دن روزے کا حکم اس خاتون کے لیے جو سے اولاد نہیں ہو رہا بیٹا نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالب سے اولاد نرینا سے سرفراز فرمائے گا اور فرزند لازمی نیک ہوگا یہ بھی فرماتے ہیں یہ جو اس جسم کے یہ فیض برکت کتاب اوراد فتح کی شرح جو ہے شرح اولاد فتح کی صفحہ نمبر سو پر لکھا ہے جناب طالق عنصری صاحب طالق جو ہے عنصر صابری صاحب کا ہے لالسنت و جماعت علماء جنہوں نے امیر کبیر علرما کی فرادِ فتح پر ایک مختصر شرح لکھا ہے اس میں اسما الحسنیہ کی مختصر مختصر فیوز برکات بھی لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے نمبر تین فرماتے ہیں جو کوئی ارضو کرنے کے بعد ہمیں جی اپنی شہادت کی انگلی سے جو ہے اپنی پیشانی پر متیں ارضو کرنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر یہ اسم لکھے گا تو خلائق اس کے دوست بن جائے گا تو اللہ کے مخلوق ہے اس کے دوست بن جائے گا تو انگلی سے لکھے گا تو کوئی خط نکلیں گے نہیں تو اپنے وضو کے پانی سے ہاتھ جو تر ہو گئے نا اسی تری سے لکھنا ہے پانی کی تری سے پیشانی پر یہ سم لکھے ہاں المصور یا یا مصور لکھے گا تو خلائق اس کے دوست بن جائے گا یہ بھی جو ہے اسی کتاب شرح اولاد فتحیہ کی سفر نمبر سو پر یہ خصوصیت لکھا ہے نمبر چار جو ہے عرماتے ہیں ایسے اولاد سے مربوط ہے جو عورت بانچ ہو بانچ ہو اور اس اسم کی مداحمت کرے بانچ ہو تو یہ اسم وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں جتنے اس کو اللہ توفیق دے دے تو ہرجن پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے گا جو شاج و یا مصور یعنی اس سے کم از کم تعداد جو لکھا تین سو چھتیس ہے جو اسلم کی عادت ہے یہ تعداد کم از کم پڑھے اس میں تو عادت نہیں بتایا اور میں جو عورت باعش ہوں اور اس سے کی مطابق مت کرے اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں ہو سک تو جتنا ہو سکے اس کو پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ اس میں تعداد نہیں بتایا لیکن کم از کم میں سوچتا ہوں تین سو چھتیس تو پڑھیں تو اس کی مداخمت کرے تو فرزن پیدا ہوگا اس کے حوالہ جو ہے ہرز سلیمانی جو تعویزات کی مشہور کتاب ہے اس کے سبا نمبر ایک سو پچاس پر لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کتاب اکشیر دعوت سے بھی یہاں پر ایک دو جو نہیں پانچ خوشی نمبر پانچ ہے امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے یہ خصوصیت وہاں فرماتے ہیں کل امرات ناقیم ہر وہ خاتون جو بانش ہے اس کا اولاد نہیں ہو رہا ترغبیل اولاد ہے ہاں جی وہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اولاد نہیں ہو رہا لیکن اولاد کی یقین خواہش ہوتے ہیں ایک فطری ہے عمل ہے تو آپ حرماتیں الیہ انتسم سب ادایہ میں اس خاتون کو چاہیے کہ وہ سات دن روزہ رکھیں اور پھر وقت الفطار اور افطاری کے وقت کر حاض الاسم اس اسم کو ذکر کریں افطاری کے وقت اس اسم مقدس یا مصور کو پڑھیں بقلب قلبِ صادق ان سچے دل سے اور پھر خلوص دل کے ساتھ اس اسم کو پڑھیں اس میں تعداد نہیں بتایا جیسے کر بتایا کس مرتبہ تو یہاں بھی وہی تعداد ہو سکتا ہے دا تعداد نہیں دا تعدادی فرمایا سچائی خلوص دل سے پڑھیں یہ سم وطن فقوف علمائے اور پانی ایک گلاس رکھے اس میں پھونکیں و تشریف ہو اور پھر اس پانی کو پی لیں اسے تو اللہ, تو اللہ تعالیٰ یہ صالح تو اللہ اسے صالح بیٹا عطا کرے گا یا صالح اولاد پیدا کرے گا اس کے علاوہ اس کی خوصیات نمبر چھ لکھا ہے یعنی ان تمام آزما میں ابھی تک جتنے خوشیات بتائے زیادہ تر اولاد سے ہے ہاں جی؟ اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے معلومات ہے یہ مقدس اس کی کثرت سے وید کرنے سے جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے جن کو بیٹے نہیں ہیں ان کو اللہ بیٹا دیں گے چھٹا سے خصوصیت اور برکت کیا ہے وہ منحملہ ویف کا ہو لم یہ ہاں جی یفسد عمل یفسد لہو عمل القتو جو شاید اس قوی جو اس کا خانہ ہے ابھی آپ کو میں بھیج دوں گا وہ بھی ایک چار خانہ ہے اس کے سم کی اسما کی تو لمحیسد لہو عمل القتو اس کا کوئی بھی کام بگاڑ نہیں جائے گا نہیں بگڑے گا وہ کوئی بھی کام نئے کام کرنا چاہتے ہیں تو نہیں بگڑے گا وہ انجام کو پائے گا وہ کامل ہوگا مکمل ہوگا اور وہ مقصد حاصل کر پائیں گے نان فرمائی جو شاخ اس قسم کے اس نقش کو اٹھائے گا وفقین نقش کو لکھ کر ساتھ اپنے ساتھ رکھیں گے تو لمح یا ست عمل ان کا تو اس کا جو ہے کوئی بھی عمل خراب اس کے کسی بھی عمل میں کسی بھی کام میں خرابی پیدا نہیں ہوگا ہم جو بھی کام کریں گے وہ جو ہے صحیح مقصد پہ, پہ پہنچیں گے وہ صحیح نظر پہ, پہ پہنچیں گے وہ کام جو مکمل ہوگا جس طرح وہ چاہتے ہیں اور مزید ساتواں فرماتے ہیں وہ یہ بھی اسی کتاب میں ہے مولے ملزا فرماتے ہیں باقی دو سفا خصوصیت بھی یہ بھی اعزاز زکارت الآخر جب یہ اسم مبارک جو ہے بانش خاتون اس کو پڑھیں وہ عمل لد ہو اور جو ہے اس کے وف جو ہے بنا کر اس کو ساتھ رکھے یعنی اس اسم کا وف بھی کرتے رہیں کثرت سے اور اس کا جو وفق ہے نقش ہے وہ بھی ساتھ رکھیں تو حملت و رد حاملہ ہوگی بیچنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جن سے اللہ اس کو اولاد عطا کرے گا تو یہ بھی ایک کہ اس کا نقش بنا کر جو ہے چارہنا وہ ساتھ رکھیں اور اس اسم کو کثرت سے پڑھتے رہیں اس میں روزے کی شرنی ورمتیں کثرت سے پڑھتے رہیں ان حوثیت نمبر جو ہے ہاں جی پانچ چھ سات ان سب کے جو خصوصی حوالہ کتاب اکثر الدعواد صفح نمبر تین سو دس پہ ہے یاصل عربی میں میں آپ کو جو ہے اس کی توضیع بتایا اس کی اردو ترجمہ بھی دوبارہ سنا رہا ہوں امام رضا علیہ نے فرمائے جو عورت بانش ہو اولاد کی خواہش رکھتی ہو تو وہ سات دن روزہ رکھے اور افطاری کے وقت اسے سم کو اکیس مرتبہ خلوص دل سے پڑھے اس میں چونکہ تعداد نہیں تھا تو میں نے چونکہ اس سے پہلے والے افزادی کتاب میں اکیس مرتبہ علی اسی عادت کو میں نے میں نے اضافہ کیا ہاں جی چونکہ میں تعداد نہیں تھا اس وجہ سے خلوص دل سے پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اسے پی لیں تو اللہ تعالیٰ اسے فرزند صالح عطا کرے گا یہاں فرماتے ہیں نیک اولاد بیٹا ہوگا اس کو اور جو ہے چھٹے پیراگراف کی تجم جو شخص اس اسم کے ویف یعنی چارخانے کو اپنے ساتھ رکھیں اس کا کوئی بھی کام نہیں بگڑے گا ہاں جی اس کا کوئی بھی کام جو ہے نہیں بگڑے گا وہ کام منزل مقصود پہ پہنچے گا اس طرح جو ہے جو بانچ عورت اس ویف کو لکھ کر یعنی چارخانے کو نشق لکھے اپنے پاس رکھیں اور اس اسم کا ورف بھی کرتے رہیں اور اس میں یا مشورے کو اپنے وجہ بنا کر اس کو پڑھتے رہے نمازوں کے بعد خاص طور پر تو اللہ تعالیٰ کے جن سے جو ہے اللہ کے جن سے وہ عاملہ ہو کے اللہ اس کو اولاد عطا کرے گا اس کا چارخانہ میں اب لوگوں کو سین کر رہا ہوں اور یہ سب مباحق جو ہے المصور قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اصما السناہ کے طور پر وہ بھی سورہ ہنش رائے نمبر چوبیس میں ہے و اللہخالقن بار المصورسماء الحسنہ اس حصوں میں ساتھ میں ذکر ہوا اس عصم مبارک کے فیوز و برکات جو نقل کیا ہے یہ پانچ چھ جو ہیں وہ اس عصو میں مبارک کے فیضات کے بحر لاساحل میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے یعنی ان کے فیوض و برکات کتنا ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اس کے فوضات برکات انسان نہیں جان سکتے یہ قدرہ بھی نہیں اور تمام آسمان حسنائ کے فوائضات جو اللہ اللّہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کما کا ہو اور اللہ اپنے بندوں میں سجید چاہیں اور جتنی مقدار میں چاہیں نوازتا ہے کہ بھلا نہیں کے یہ فوائضات ہیں یہ اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس ذات کے مقدس آسم الحسن کو ہمیشہ ورد دوان رکھیں اور ان سے بھیج پاتے رہے تو الحمدللہ للہ جو ہے یہ دعوت شریف کے جو ہیں میں لکھ کر ان کو درخت دے رہا ہوں تو یہ جو ہے یہ دفتر یعنی یہ پانچواں رجسٹر ہے جوراد فتح کی مدلقاً جو ہے دعوت شریف کے کی دعاؤں کی تشیہات میں یہ پانچواں رجسٹر ہے اور یہ پانچواں رجسٹر المصور اسی سے مقدس پر ختم ہوئے جی اور آگے جو ہے چھٹا رجسٹر دفتر سے مبارک یا غفار سے شروع ہوگا اس کے بعد والا اور یہ رجسٹر جو میں نے لکھا تھا وہ تاریخ اختتام میں دفتر حاضہ جو ہے لکھنے جس کے جس کا لکھائی کا اختتام تین اکتوبر دو ہزار اکیس بروز اعتبار اعتبار کے مطابق پچیس صفر چودہ سو تینتالیس ہجری قمر کو جو ہے یہ لکھا تھا میں نے اور لیکن آج واٹس ایپ پہ درس دے یہ رجسٹر آج مکمل ہوا ہاں جی آج جو ہے چودہ ذلحجہ تیرہ سو جی چودہ سو تینتالیس ہجری کو یہ رجسٹر جو ہے ختم ہوا الحمد رب العالمین ابھی آگے انشاءاللہ یہ درست چل رہے ہیں بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم ان مقدس دعا اوراد خاص طور پر اوراد فتح کی شرح مکمل کر سکیں آج سب کی دعا بلا درن سب کی علمائے کرم سادات کی سب کے دعاؤں کا میں شدیدن محتاج ہوں